شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید <تصفح> عرب اشرالی صدری ویسر عملی والی عربی حرمت علیہ ادھر لکھو جی محرمات نسبیہ نمبر ایک محرمات کا بیان چلا رہا ہے پہلے نمبر پہ محرمات نسبیہ رکم لکھا کہ نام اب رکم بحرمات کتیا اب لکھم بحرمات نسبیہ حرام کی گئیں تمہار اوپر تمہاری مائیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اشتہار ناجائز ہے ان کو کہو کہ قرآن صرف ماں کا ذکر کرتا ہے لیکن مجھ تحرین کرتے ہیں کہ تمام اصول حرام ہے تمام اس طرح ماں حرام ہے ماں کی ماں بھی کہ ہے حرام ہے نانی اسی طرح باپ کی ماں بھی کہا ہے حرام ہے دادی پردادی شکر دادی چلے جاؤ آگے تم با ہاتھ سے مراد صرف مائیں ہیں یا تمام اصول ہیں لکھ لو تمام اصول مراد ہیں حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں نمبر ایک بنات تو قوم نمبر دو اور تمہاری بیٹیاں بیٹیوں سے مراد بھی کہیں نہیں تمام فروخت بیٹیاں بھی بیٹیوں کی بھی بیٹی نوازی اور بیٹے کی بیٹی کی کیا ہوتی ہے ہوتی، نیچے چلے لو سب رام کو کم تمہاری بہنیں نمبر تین تمہاری بہنیں کم یہ نمبر دا. تمہاری بہنیں تھی تمہاری باپ کی بہنیں باپ کی بہنیں کیا ہوتی ہیں کپیاں یہ نمبر چار و خالات اور یہ تمہاری ماں کی بہنیں یہ خالات ہوگی نمبر پانچ وہ فناہ تو عقے کی بیٹیاں ان کو کیا کہتے ہو اتیتیاں نمبر چھ آئی کی آرام ہے بھتیجیاں اور نیچے چلے جا پتیجیوں کی اولاد بھی کیا ہے آرام باپ اولاد یہ نمبر کتنی آہ! بہن کی بیٹیاں یہ کیا کہتے اس کو ہان یہ بھی آرام ان کے نیچے بھی آرام یہ سات کیا تھی جی محرماتے لسپیہ آگے ہم ہم دونتی جو دونتی اب جس لڑکے نے کسی عورت کا درست کیا ہے نا وہ کیا بن گیا اس کی ماں الحمد لِلائی وہ بھی آرام اس کی ماں بھی آرام نانی دادی سر اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی کہیں آرام ہیں اس کے اوپر دودھ پینے والے پیار بار اور جانے بے شیر دے ہما خیش اس شرح وکے کے کہ اندر آپ نے پڑھا ہے فارسی کا اللہ لکھا ہوا ہے آج جانے بے شیر دے ہما خیش دودھنے والی عورت کا سب رشتہ ہو جاتا ہے اس کی پیٹیاں چاہے اس کے بعد دودھ پیویں یا نہ پیو پر نیچے دیکھ لیا جی محرنات پہلے محرنات لسبیا کے امام صاحب پرماتم مدرا کو اپری اطراد کرو کتنا ہی دودھ پلائیں چاہے تھوڑا جائے بہت پلائیں ماں بن جاتی ہے رضا تمہاری رضائی پہنے وہی آرام ہے پہلے محرمات نصبیہ کا ذکر تھا محرمات رضایہ کا ذکر تھا اب محرمات بالمسہرہ کا ذکر محرمات سواد کے ساتھ اس کو کہتے ہیں رشتہ کیا کہتے ہیں جی جہاں سے انسان نے شادی کیا ہے تو سسرالی رشتہ ہو گیا وہر نما دکھا تو تمہاری بیویوں کی مائیں ماں احساس کہتے اس کو خوش دامن بھی کہتے ہیں وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے تمہاری عورتوں کی ماں اور ربای اللہ تی حجور رباعت جما ہے ربی با تو کی با کہتے ہیں بی بیٹی جو پہلے خام سے شادی کی ہے وہ بھی کیا ہے بیٹیاں اللہ تھی جو کہ تمہاری گود میں ہیں یہ نیچر لے کھلو یہ قید اتفاقی ہے عام طور پہ عورت بیٹی کو ساتھ پرورش پاتی ہے خامن کے تو چاہے کھوج میں ہوں چاہے نہ ہوں آرام ہے یہ قید کیا ہے؟ پہلے پاکستان سے ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے آرام ہے تمہاری ان عورتوں تم سے خول کیا تم نے ساتھ ان کے جس عورت کے ساتھ ہم بستری کیا تم نے تو اس کی پیٹ کا ہے قرام ہے پہلے اور اگر ہم بستری نہیں کی صرف نکاح تھا اور تم نے اس نکاح دے دی طلاق دے دی پھر اس کی پہلی بیٹی سے نکاح پہلے ہم تک بس اگر نہیں تو کیا تم نے ساتھ ان کے تمہارے حلائل جمع حلیلا تم حلیلا بیوی بی کو کہتے ہیں تمہارے پیٹوں کی بیوی بی بی تمہارے, بی بی تمہارے پیٹوں کی جو بیوی بی ہے وہ بھی کہ نکا کرنا طرح وغیرہ دے دے لیکن حقیقی بیٹا اس کی سے تمہارے مت پناہ کون تھا بتائیے تو حضرت زید نے جب طلاق دی بی بی زینب کو تو حضور نے نکاح کر لیا نہیں فلمات اللہ کہا اور حرام کیا کیا تمہارے اوپر یہ کہ جمع کرو درمیان اس کے دو, دو بہنے بی ہر وقت کے اندر نہیں آ سکتی چاہے پہنے حقیقی ہوں چاہے پہنے رضائی ہوا مگر جو گزر چکا ہے گزر چکا ہے آئندہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشی والے ہیں مہربان اس کا ارتھ بھی اسی پڑے گا او مات ادھر علیکم کم المحصنا تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں ہے محسنات محسنات کا معنی نکاح والی عورتیں جن عورتوں کے دوسری جگہ نکاح ہیں ان کے خامہ ہیں وہ بھی تمہارے پر ہے؟ حرام ہاں مگر ایک صورت علت کی ہے ہلت صورت یہ ہے کہ تم جہاد کرو کا گرفتار ہو کے آئے ہوتی ہے تو مرد بھی گرفتار ہو کے آتے ہیں عورتیں بھی گرفتار ہو کے آتی ہیں پھر عورتوں کو باندھی بنایا جائے وہ آپ نہیں بنا سکتے وہ حاکم بنا سکے بادشاہ باندیاں بنا کے پھر وہ تقسیم کرے تو وہ تمہارے لیے کیا ہیں حالات کہ ان کے خامد موجود ہیں کہاں موجود ہیں دار العرب کے اندر موجود ہیں تمہاری جائز لیکن اس وقت جائید ہے کہ دیکھیں گے اس باندی کو اگر حمل ہے تو وضاح حمل ہونا چاہیے بعد میں جائز ہوگی اور اگر حمل نہیں تو ایک حید آئے کیا ہے جائز ہے اس کو کہتے ہیں است رحم کیا کہا جاتا ہے اس کے رحم کو ولب و صنعت اور نکاح والی عورتیں علامہ ملکتحمان کو مگر وہ لوٹے کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ تمہارے ہو جائز ہیں چاہے ان کے خان خونوں اطلاع اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ تو ہے محرمات اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کے معاذ سوا سب کیا ہیں حلال محرمات کے علاوہ سب حلال ہیں آپ میرے عزیز دیکھو دین اسلام ہمیں جس طرح معقولات و مشروبات کے اندر ہدایت کرتا ہے دین اسلام ہمیں میں بھی ہدایت دیتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے حلال ہے فلاں کیا ہے حرام ہے اور خنزیر کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے مشروبات کے اندر بھی اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ فلاں مشروب پاک ہے حلال ہے فلاں حلال نہیں ہے شراب نہیں پی جاتی پیشاب نہیں پیا جاتا اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی اسلام ہمیں ہدا دیتا ہے کہ فلاں عورتیں محرمات ہیں فلاں کیا ہے اللہ کیا اسلام ایک پاکیزہ مذہب یا نہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ میں نے ان سے سنا تقریر کے اندر فرماتے تھے کہ جب افغانستان کے بڑے بڑے اپنے بیٹوں کو کہاں بھیجتے تھے تعلیم کے لیے روس بھیجتے تھے اور انہوں نے روس بھیجا تعلیم کے لیے روس نے آ کے افغانستان پہ کیا کر لیا قبضہ کر لیا یہ پاکستانی کہاں بھیجتے ہیں امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے امریکہ آ کے قبضہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہیں حالت پھر بھی نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے دشمنوں کے یہاں پھر بھیجتے ہیں وہ روس سے تعلیم حاصل کرتے تھے پٹھانوں کے بچے ایک بچہ روس سے تعلیم حاصل کر کے آیا اس کے باپ نے کہا تیری شادی کرتے ہیں بتا کہاں کریں اس قبیس نے کہا کہ میری ایک بہن مجھ کو دے دو اے شیطان ہوا یا نہ ہوا بہن مجھ کو دے دو یہ ہے روسی تعلیم کا ساتھ لیکن وہ پٹھان تھا غیرت مند وہ تو غلطی کی کہ وہاں پڑھایا بیٹے بولا لیکن غیرت مند انسان تھا اس نے دوسرے سرداروں کو بلایا دوسرے دن کہ بھائی میری دعوت کھاؤ اور سردار پندرہ بیس آگئے دعوت کے لیے سمجھے ان کے لیے کھانا تیار کیا کھانا پہلے کھلا دیا پھر اسی بیٹے کو بلایا اور پسٹول ساتھ رکھ بیٹھا بیٹے کو بلایا کہ بیٹے بتائیے تیری شادی کہاں کرے دیکھ تیرے چچا ہے بیٹھے ہیں سردار ہیں اور سب سے بکواس کی, کی یکا کرو ایک بہن میرے حوالے کر دو تو اس غیرت مند آدمی نے پستول کے ساتھ مارا اس کو ختم کر دیا اور دوسرے سرداروں کو کہا اس تعلیم کا یہی نتیجہ ہے آئندہ کے لیے ایسے خبیص ملک کے اندر نہ بھیجا ان تعلیم کے لیے جہاں کوئی حرام و حلال حرام تعلیم اسلام پاک مذہب ہے اسلام کے برابر کوئی مذہب نہیں پاکیزہ سب قاتل طریقے ہیں باحیل الحکم بابرآالحکم دسواں حکم ریت نامہ حکم ریت تھا اس کے اندر کس کا بیان تھا بحرماد کا یہ دسواں حکم ریت ہے کہ اس کے اندر محلہ کا بیان ہے اور حق مہر کے واجب ہونے کا بیان ہے بیان محلہ لال اور نکاح میں حق مہر کا واجب ہونا اور حلال کی واسطے تمہارے ماں سوا ان کے ان مزکور عورتوں کے ماں سوا سب حلال ہیں تمہارے لیے لیکن شرائط کے ساتھ حلال ہیں لیکن کس کے ساتھ پہلی شرط لکھو انتب کا طلب کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ انہیں کیا مانا آ کمہار ہے جی وہ طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ شرط نمبر ایک ہے موہ سے نیل شرط نمبر دو مالوں کے ساتھ طلب کرو یعنی حق مار دو دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو بیوی بی بنانے والے ہو بہت کا معنی لے کرو بیوی بی بنانے والے اس حال میں کہ بیوی بی بنانے والے ہو غیر مصافین نہ شہوت نکالنے والے دوسری شرط یہی ہے بیوی بنانے بی والے ہو نہ شاوت نکالنے والے آ نہیں چلے کھلو یہ ہر ماتے متا کی طرف اشارہ ہے یعنی متا جو شیعہ کرتے ہیں وہ حرام ہے حرمات مطا کی طرف ہے میرے عزیز فرمائیں کہ عزیزرمائے کے اندر بیوی بی بناتے ہیں یا صرف شاوت مٹاتے ہیں ایک دو رات چار پانچ رات جتنی ہوا پیسے دے دیے شاوت مٹائی وہ گھر وہ چائے گئے مستقل بیوی بی بناؤ صرف شاوت نہ مٹاؤ متا کی طراف اشارہ ہو گیا میں نے یہ ہے کہ حق باہر جو تم نے مقرر کی تھی نا اس کا ادا کرنا بھی کیا ہے فرض ہے ضروری ہے چلی خود طریقے شرعی فما کا ماں ہے نا اس سے مراد کا ہے طریق شری شریعت کا طریقہ بس وہ طریق شریح کہ نفع اٹھاؤ تم ساتھ اس طریق شری کے من ہونا ان عورتوں سے بس دے دو ان کو حق مہار ان کی مقرر چلا فریضا منع مقرر شدہ اجور کا منع حق مہار بھائی طریقے شریف سے نفع اٹھاؤ یا مدع کرو طریق شریف باقاعدہ نکاح ہو لوگوں کے سامنے دوا ہوں ایسے میں اور نکاح بھی کھلے کھاتے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک آدمی مجھے لے گیا نکاح کے لیے چوبارے پہ لے گئے چوبارہ تھا وہاں دو تین آدمی بیٹھے تھے نکاح پڑھو میں نے کہا غلط غلط ایسا نکاح تو میں نہیں پڑھتا لاؤ مسجد کے انداز اعلان کرو باقاعدہ لوگوں کو بلاؤ چھپ چھپ کے جو نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلا کسی عورت کو اگوا کر لائے تھے وہ یہ <laughs> دو تین آدمی ہوں چبارے میں چھپ کے نکاح پڑے گی کیا کرو پیسے بھی بہت دیتے ہیں مجھے بھی کہا کتنے پیسے لوگے میں کہا بوجھتا ہوں تمہارے پیسوں کے اوپر روپئے یہ سمجھی جی طریقے شریح ہو پورا ولا جناح علم پھر فرمایا مہار جی مقرر ہوئی پانچ ہزار روپیہ کل بھی میں نے بتایا تھا تو مقرر ہونے کے بعد چاہے مرد بڑھا دے پانچ کے کتنی دے دے جی ساتھ دے اس کی مرضی چاہے اس کی بیوی بی کم کر دے پانچ کے بجائے چار لے لے جائز ہے ایک اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر فی ماکرا ہے تم بیچ اس کے کہ آپس میں راضی ہو جاؤ تم ساتھ ہے اس کے بعد مقرر کرنے کے فرید امن مقرر کرنا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں وہ ملم یا سطح میں جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا لونڈیاں میں نے بھی کہا نا کہ زارا خرید لونڈیاں ہوتی ہیں تو آج کل ہیں وہ آج کل نہیں ہے پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ آج کل اس لیے نہیں ہے کہ تمام وہ مملکت کے بعد جا کے نا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے پھینسا یہ کر دیا ہے سمجھے کہ آپس میں جو جنگیں کریں گے نا ٹھیک ہے مار دھاڑ ہوگی لڑائی بیڑی ہوگی لیکن لونڈیاں کوئی نہ بنائے نہ ہم لونڈیاں بنائیں گے نہ تم لونڈیاں بناؤ گے آپس کے اندر ایک فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے فیصلے کو ہم بھی احترام کرتے ہیں کوئی عرض نہیں اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس لیے پھر وہ لونڈیاں نہیں بک رہی زار خرید وغیرہ نہیں ہے تو پہلے زمانے کے اندر تھی لونڈیاں ان کو فارسی میں کہتے تھے کنیز کیا کہتے تھے میں لفظ کنیز کا لکھاؤں گا تاکہ تمہیں فارسی بھی آ جائے فارسی میں بھی کوئی نہ کوئی بہار تھا کیا کرو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا ایک شعر تھا فارسی کا مشکل مفتی رشید عام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مولوی صاحبان کو کہہ رہے تھے اس کا معنی بتاؤ اتنی میں میں آ گیا تو میں نے جھانکا فرنگ نہیں نہیں نہیں تم نہیں تم تو فارسی کے شاعر ہو تم سے سوال نہیں کرو غیر سے پوچھا کسی کو نہ آیا وہ شعر کا معنی ادھر ملتان میں نے علماء کے سامنے پڑھا ان کو بھی نہیں ہے پھر مجھے بتانا پڑا فارسی میں کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے آخر مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کے شعر بھی تمہیں پڑھنے پڑیں گے یا نہیں تقریر میں پڑھے جاتے ہیں شاید شادی کے پڑھے جاتے ہیں و ملم جست من کم تو حکم نکاح کنیزاں کنیزاں کیسے کو کہتے ہیں لونڈیوں کے نکاح کا حکم اردو میں لکھنا ہے تو ایسے لکھ لو لونڈیوں کے نکاح کا حکم فارسی میں ہو گیا حکم نکاح کنیزاں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فارسی عنوان دیتے ہیں آپ ان کے بیان اور قرآن دیکھو نا فارسی عنوان دیتے ہیں لفظ آئے گا ایک آدمی مولی سے پریشان ہو گیا کہنے لگا استاد جی سو گندھ کا کیا مانا میں نے کہا سو گند کا مانا کسم اس نے سوچا ہو کہ سو دفعہ گند ہوگا کہیں گے <laughs> کس کو کہتے ہیں قسم کو کہتے ہیں آ. اچھا جی غالب کا شعر بھی ہے غالب کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتے ہیں اپنے محبوب کی قسم کھاتے ہیں اللہ عمرو کا مجھے تیری زندگی کی قسم ہے لاسم بحادر بلا تیرے شہر کی قسم ہے یا نہیں ہر <سؤال> کس قسم کسم ب آچ عزیز است میں فورد غالب کہتا ہے ہر کس قسم کسم ب آچے عزیز است میں فورد سوگند کردگار بہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم کیا ہے جان محمد کیا. غالب سنائے خواجہ گذاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غالب تو کیا تعریف کرے گا ساری کائنات آقا کی تعریف نہیں کرتی آقا کی تعریف رب کے حوالے کرتے ہیں جو اس کا خالق ہے کیونکہ جتنا مرتبہ خدا جانتے اپنے محبوب کا اور کوئی نہیں جان سکتا جو مقام اپنے محبوب کا اللہ جانتے ہیں کوئی اور جان سکتا ہے غالب ثنا گذاشتے اللہ کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید شاہ بخاری رحمۃ اللہ یہ شعر بہت پڑھتے تھے یہی پاک مرتبہ اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی شہید تو डौन्ट میرے عزیز یہاں سے حکومت کا ہے جی نکاح ہے کنیزہ کا آپ کو اگر طاقت ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی تو اس سے نکاح کرو بال طاقت نہیں تو پھر کس کی اجازت ہے لونڈی کی اجازت ہے لے کے لونڈی کاپرا نہ ہو منہ میں نہ ہو سمجھے یہ مجبوری ہے او مجبوری اس لیے ہے کہ لانڈی کا نہ خرچہ تمہیں دینا پڑے گا نہ مکان دینا پڑے گا خرچہ کہاں کھائے گی وہ سردار کے ہاں سب کو وہ دے گا مکان وہ دے گا ہاں تم ایک نفع حاصل کر لو گے سے بچ جاؤ گے لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور کرنا حتی الب سا کوشش کرو کہ لونڈی سے نکاح نہ ہو کیوں کہ لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوئی تیری وہ کیا ہوگی غلام نہیں بنے گی اولاد تیری اور غلام بکتی رہے پھر وہ لونڈی کو سردار بیچ دے کسی اور جگہ کراچی کی لانڈی کو لاہور بیچ دے تو کیا کرو گے تم جی. <laughs> پھر یہ کہ لونڈی شہر پھرتی ہے کام کاج کرتی ہے اس کی عزت بھی اتنی محفوظ نہیں ہو. سج مجبوری اجازت دی گئی دیکھو جی حکم نکاح ہے کنیزا اور وہ شاص کے نیتا کا تٹ تھا اور یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ موسنات منع پہلے موسنا کا منع کیا کیا تھا نکاح والی عورت اب کیا منع کر رہے ہو آزاد عورتیں آگے کہیں نکاح بہت صنعت کا معنی کرو گے پاک دامن عورتیں یہ بہت سے معنی ان کے آتے ہیں سمجھے کیونکہ بہت صنعت کا سلمان ہے محفوظ کیا تو نکاح والی عورتیں کیا ہوتی ہیں محفوظ ہوتی. آزاد عورت بھی کیا ہوتی ہے محفوظ پاک دامن تو ہی محفوظ چلی یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ جو کہ مومن ہیں طاقت نہیں پاس ان لونڈوں سے مالک ہیں تمہارے من فتیات لونڈی باقی رہا لونڈی سے نکاح کرتے وقت آدمی آر نہ کرے ضرورت کے وقت کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ تو بھی مومن ہے وہ بھی کہ مومن ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ایمان تیری ایمان سے ہو سکتا ہے کیا ہو زائد ہو اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں ساتھ ایمان تمہارے کے پھر باس تمہارا باس سے ہے تم بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد وہ بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد سمجھے فن کے ہو ہونا پس نکاح کرو ان کے ساتھ آہل اہل نہ شرط نمبر ایک شرط نمبر ایک نکاح کرو لیکن ان کے آہل کے عزن سے آل منہ مال ہے مال سے اجاز سے واہ شرط نمبر دو اور حق مارو ان کے موافق دستور دے لاؤڈی کی حق مہارو ہوتی تھوڑی ہے آزاد کے بانس پر لیکن دے دو موہ غیر مساف موہ صنعت کا بنائی جائے لونڈیوں کو من بناؤ صرف شہوت مٹانے کے لیے نہ نکاح کرو منقوہ بنائی جائے پھر تمہارے نکاح میں جو ہے نا تو ان کی ذرا حفاظت بھی کیا کرو کیا؟ آ, کیونکہ لانڈی عام طور شہر پھرتی ہے نا ایسے نہ ہو کہ پوشکہ یار بنا کرے ایسے کچھ نہ کوئی نگرانی ہونی چاہیے کام تو کرے گی ہار جائے گی آخر لانڈی ہے غیر مصافحات نہ ہوں الانیا بد کاری کرنے والی الانیہ ظاہر ظہور نہ ہوں الانیہ بدکاری کرنے والی بلا متخذات اخدار اور نہ ہوں بنانے والی پوشیدہ دوست اخدان جمع خدن کی ہے پوشیدہ دوست کو کہتے ہیں اور نہ ہوں بنانے والی کا پوشیدہ دوست یہ میں سے تردن لباف عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل ہے نا موبائل یہ اپنے کنٹرول میں رکھا کرو سمجھے حد تل و اپنی بچوں کو بیوی کو نہ دیا کرو آئے سمجھے آج کل بڑے حالات خراب ہیں سمجھے جی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں موبائلوں کے ذریعے پوشیدہ یاری ہوتی ہیں باتیں ہو جاتی ہیں, ہیں یا نہیں ہیں ہاں تو اکثریت ہے بھی خراب دنیا کی تو یہ تیار کرے انسان اور نہ بنانے والی پوشیدہ یار فیض او پس جب من کوہا بنائی جائیں کون لونڈیاں تمہاری نکاح کے اندر آگئی لونڈی منکوہا بن گئی اب اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے زنا تو اس کے اوپر حد کتنی لگے گی بتاؤ آدھی لگے گی آزاد عورت کے اوپر کتنی سو چابو اس کے اوپر کتنی پچاس چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ لونڈی سب کا حکم یہی ہے نکاح والی پہ بھی پچاس غیر شادی شدہ پہ بھی کیا ہے پچاس ہے پس جب منقوعہ بنی جائیں پس اگر بھی ہے یہی کو پس اوپر ان کے آدھی ہے وہ سزا جو آزاد عورتوں پہ ہے آزادی سزا ظال کا لن خاشی کا و لکھو لونڈی سے نکاح کرنا یہ لونڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے جو زینا کا اندیشہ کرے کس کا اندیشہ ہو زنا. اور اگر آدمی زناح سے بچ جاتا ہے روزے رکھ کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے تو پھر کوشش یہ کرے کہ لانڈی کے ساتھ نکاح نہ ہونا چاہیے یہ لانڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اندیشہ زناح سے انت کا منع کیا لکھنا ہے اندیشہ زناح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 جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر اپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا <سلام> صاحب الجمالی یا سید البشر من وجه کل منیر لقد نضر القمر ww.shahedaylam.com